اور بے شک ہم نینو اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تو ان میں کوئی پر آیا اور ان میں باتیں فاسق ہیں